أعو cum veil unlucky. بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا مجعل relief معاك أACE WHウ اس doinتتي ، للمضوء الحلو سيكون الحلو أليس ، في كتبيا 8 من يوم سمع ، سيكتب ليس ب renowned Sallam Pendulum Andran. ورسول أن الله فت 간ها ، سيكون السرビات في أطول اس рjedوي ست Хотелен في عزائل الناس ووم king SKT اور کیسے کی غالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ و آگاہ رہو من حب علیہ جس کسی نے بھی علیہ و سے محبت کیا نادا ملک المن تحت العرش تو عرش اللہ کی نیچے سے ایک فرشتہ ندا کرے گا اس بندے سے مخاطب ہو کے یا آپ اللہ کے بندے رشتہ نف العملہ تم تمہاری سابقات تمام گناہوں کو ہم نے بخش دیا ہے اور تم آج کے بعد سے اثر نو اللہ کی عبادت بندگی کرو لقد غفر اللہ حسن وکول اللہ بشاء اللہ تعالی نے تمہاری سابقات تمام گناہوں کو بخش دیا ہے ہاں تو یہ جو ہے ان پاک حشیوں سے محبت محدت کے برکت سے انسان کی تمام گناہیں بخشی جاتی ہے اس لیے بندہ جب تک حب الد میں اب علیہ السلام سے دامن تھامے ہوئے ہیں اس کو فرشتے ہمیشہ خطاب کرتے رہیں گے بندہ ہم نے تمہارے سب کا گناہوں کو بخش دیا ہے اور آج کے بعد سے تم آسرن نیک عمل کرتے رہو گناہوں سے اجتناف کرتے رہو تو ان تمہارا انجام بخیر ہوگا یہ حدیث نمبر چودہ تھا حدیث نمبر پندرہ کتاب اربعین عنفی فضل من کا امیر کبی علیہ الحمٰ کا طالب شدہ کتاب ہے اس میں پندرہ میں فرماتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اے لوگو اے مسلمان ہو آگاہ امن و حب والی جس کسی نے بھی علیہ وسلم سے محبت کیا جا علیہ القیامت وہ کل میدان قیامت میں اس طرح آئے گا تو وہ وش ہو وش کل قمر کہ اس کا چہرہ جو ہے چودہویں کے چاند کی, کی طرح روشن اور منور ہو کے میدان حادثے میں آ جائیں گے تو یہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا ہاں جی یہ قرآن پاک آتی روشنی میں کتنے لوگ ان لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے سر نیچے کے ہوئے شرمیلا انداز میں ہوں گے لیکن یہ بندہ اس کا چہرہ جو ہو سے سر ہے اس کا دل علیہ السلام کی محبت سے منور ہے ہاں جی اس کا چہرہ چودہویں کے چاند کی طرف روشن ہوگا تو یہ بندہ یقیناً بہت بڑی خوش نصبی ہے تو ان حادیث کو ہم سامنے رکھیں تو ہمیں طالبت سے محبت اور محدت کا جو ہے فضلت اور ثواب ہمیں اندازہ ہوتا ہے اس طرح حدیث نمبر سولہ جو ہے تیسرا حدیث میں ایسے ہی مختصر حدیث سے ہے کالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علا اے لوگ آگر رہو منحب عالین جس کے نے بھی سے محبت کیا مر علی سرات وہ پورے پورے سے ہاں جی جو کہ جہنم کے اوپر ہے اس سے بہت کم لوگ ہی آسانی سے گزار سکتے ہیں اس سے ایسا گزریں گے تیزی سے کل برقل خاطف جس طرح تیز بجلی کی طرح وہ پورے سراعت سے گزر جائیں گے اور نیچے جہنم کے ذرہ برابر گرم شہ بندہ جو ہے محسوس نہیں کریں گے تو عذائن گرامی ان تینوں حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جو بندہ جو ہے علیہ السلام سے محبت رکھیں گے اس کی گناہی اللہ تعالیٰ بخش دے گا اور چود قیامت کے میدان میں اس کا چہرہ چودہیں کی چاند کی طرف روشن ہو کے میدان حشن میں آ جائیں گے اور پولیس رات سے یہ بندہ جو ہے تیز بجلی کے رفتار سے وہاں سے گزر جائیں گے چونکہ جسرا حادثے پورے سراج سے کچھ لو تیز بجلی کے رفتار سے چلے گا کچھ تیز رفتار گھوڑے کے رفتار پہ کچھ تیزی سے دوڑتے ہوئے رفتار میں کچھ آہستہ کچھ تو ہاں جی بانگ اس بین گزرت ہانجی اور رینگتے ہوئے جائیں گے تو اس طرح ہر ایک اپنے اپنے عمل کے حساب سے تو اس سے معلوم ہوا پاک ہستیوں سے محبت مدت ہمیں قیامت کے تمام مراحل میں ہمیں آسانی پیدا کرتی ہے اور ہماری نجات کا ذریعہ اور وسیلہ ہے تو میں دعاغوں پر بندہ ہمیں محمد عالم محمد سے سچی محبت مدد کرنے کی توفہ کہ اللہ جب تک دنیا میں ہمیں دل و زبان دونوں سے نشیوں سے محبت کی توفیعتہ فرما اور ان کے پاک سیرت پر چلتے ہوئے ہمیں اس ظلمانی دور میں ایک عبد صالح کی حیثیت سے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیتہ فرما آمین رب اللہ